نمبر چھبیس یہودو نصارہ افطار تاخیر سے کرتے ہیں ان ابی حرت رضی اللہ عنبی عن صلی اللہ علیہ وسلم قلض الدین الغر اجََََََََََََ سلفطرَود سیدنہ ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں